نحمده ونسلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلين اللهم إنا نسألك العفو والعفية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جبارحنا بطاعة وقلوبنا بمعرفة واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وَأَلْحِقْنَا بِالَّذِينَ تَقَدَّمُوا مِنَ الصَّالِحِينَ وَارْزُقْنَا مَا رَزَقْتَهُمْ كُلُّنَا كَمَا كُنْتَ لَهُمْ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللهم انزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم مقلب القلوب سبت قلوبنا على دينك اللهم مسغف القلوب تسرف قلوبنا على طاعتك فسهل يا إلهي كل شعب بحرمة سيد الأبغار سهل اللهم ربنا يسهل لنا أمورنا كلها رب يسهل ولا تعسل وتمم علينا بالخير وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ربنا يسل لنا زياغة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم شرفنا زياغة الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثم مرة اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي اللهم ربنا خبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أعوذ بكلمات الله التامات من غدبه وإيقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضايا وسع الكرمين آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم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 نبی یا سعید الم یا نبی اللہ يا, حبیب اللہ، يا نور گیا پر پانا لک ذکر جو دیکھا درنومی کا هو الذي ترجا شفاعته لکل هول من الاهوال مقتحمی مولای صل و صلیم دائماً أبداً على حبيبك خیر الخلق كلهم نظرت إلى بلاد الله جمعاً كخردلت على حکم اتصالی و فِي الْغَارِ و لَمْ قلم وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ من اریمین اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا خصوصی کرم نازل فرمائے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمٰ عاد کریمہ یہ تھی کہ آپ درس کی ابتدا دعا سے فرماتے دعا فرمائیں کہ درس کی ابتدا میں جو ہم نے دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالی وہ تمام دعائیں اور ہماری تمام دلی جائز تمنائیں دعائیں اور آرزوئیں جو ہم نے کی ہیں آئندہ کریں گے حضور غوثی اعظم کے صدقے میں خیر و آفیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں یہ ساری دعائیں قبول و منظور فرمائے خالق کائنات کا احسان ہے اسی کا فضل ہے اسی کا کرم ہے کہ اس نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اس روحانی محفل میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی جس کا عنوان انتہی واضح ہے ابکار صدیق اکبر اور اصلاح معاشرہ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سوچ اور فکر اگر ہم اپنا لیں تو اس کی برکت سے ہماری اصلاح ہو جائے گی اور ایک فرد کی اصلاح ہوتی ہے پھر فرد سے افراد تشکیل پاتے ہیں اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افکار کو اپنانے سے انشاءاللہ اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی یہ جو مہینہ ہے جو جس کی آج دوسری رات ہے اور ان قریب اب رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا وقت گزر رہا ہے اور لمحہ ب لمحہ ہم موت کے یعنی قریب ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولگِ وسلم کے صدقے میں ہمیں اس سال یادگار رمضان نصیب فرمائے کہ جب رجب کا چاند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تو رمضان المبارک پانے کی دعا کرتے اللہ ہمیں رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمائے خیر آفیت صحت تندرستی عافیت کے ساتھ اور ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یادگار رمضان نصیب فرمائے تو یہ جو مہینہ ہے جماعد الثانی یہ بڑا عظیم مہینہ ہے بڑا رفیع مہینہ ہے اس مہینے کو نسبت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال سے کہ بائیس جماعت الثانی آپ کی تاریخ ہے تو اسی مناسبت سے یہ موضوع رکھا گیا افکار صدیق اکبر اور اصلاح معاشرہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا نور نصیب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو ایسا روشن اور منور کر دیا کہ جو کوئی ان کی سیرت ان کے کردار اور ان کی فکر کی روشنی میں صبح و شام غور کرے گا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے فضائل اور کمالات بھی شمار ہیں اس کی بہت تفصیل ہے اختصار سے صرف اتنا ارض کرتا ہوں کہ آپ ان خوبیوں کے مالک ہیں کہ پچھلی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر اور تذکرہ کیا گیا جیسا کہ اس سے پہلی نشست میں آپ سن چکے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو ملک کے شام گئے اور آپ راستہ بھول گئے جنگل ویرانہ تھا بارش بہت تیزی سے تھی بحیرہ راہب کی عبادت گاہ تھی تو پھر آپ نے اجازت طلب کی کہ ایک رات گزارنے دی جائے اور یہ واقعہ بڑا تفصیل سے پیش ہم نے کیا تھا تو اس میں خلاصہ یہ ہے کہ بحیرہ راہب چراغ کی روشنی میں کتاب کے اوراق جو ہے وہ الٹ پلٹ کر رہا تھا اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہاتھ کو پکڑ کر آپ کے ہاتھ پر تل مبارک ڈھونڈنے لگا اور پھر اس نے تل کو دیکھا تو چومنے لگا اور کہنے لگا تو بڑا عظیم ہے ہماری کتابوں میں تو تیرا ذکر بھی ہے اور تیرے ہاتھ پر یہ موجود جو تل ہے اس کا ذکر بھی ہے اور پھر بحیرہ راہب نے کہا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کہ نبوت کے اعلان کا زمانہ بالکل قریب ہے اے ابو بکر جب وہ اعلان نبوت کریں تو آپ ان کا ساتھ دیجیے گا اور پھر صدیق اکبر جب واپس آئے ابو جہل ملا وہ کہنے لگا پتہ چلا آپ کو آپ کے دوست نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پاس گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں تو عرض کی کہ ہر نبی معذات لے کر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق بحیرہ راہب کی باتیں تمہارے لیے کافی نہیں ہیں اس سے جہاں صدیق اکبر کی شان معلوم ہوئی وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے عظیم الشان عطا فرمایا اس کی حقیقت بھی آشکار ہوئی حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے وہ قرب خاص نصیب ہوا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی صدیق اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے ساتھ رہے سفر میں بھی اور حضر میں بھی اعلان نبوت کے بعد بھی ساتھ رہے ہجرت کی رات بھی آپ ساتھ تھے اور یہاں تک کہ مزار میں بھی آپ ساتھ ہیں اور کل بروز قیامت جب میدان محشر میں لوگ اٹھائے جائیں گے تو اس وقت بھی حضور فرماتے ہیں کہ میرے سیدھے طرف جو ہے صدیق اکبر ہوں گے اور یہ صرف یہ نہیں کہ صدیق اکبر ظاہری دنیا میں اور وشال کے بعد حضور کے ساتھ ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عالم ارواح میں بھی حضور کے ساتھ تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اشاد فرمایا اس صدیق وہ وقت یاد ہے یہ اشارہ تھا صدیق سمجھ گئے عرض کی ہاں وہ وقت یاد ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وََََََََِ وسلم نے فرمایا عالم ارواہ میں جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع کیا اور فرمایا رب بھی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ساری روحوں نے جواب دیا آلو بلا وہ بولی اے مالک ضرور تو ہی ہمارا رب ہے تو وہ نے فرمایا عالم اروہ میں اے صدیق اس وقت تم میرے ساتھ تھے اور سب سے پہلے بلا میں نے کہا اور پھر تم نے کہا تو یہ قرب یعنی قرب خاص جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوا اور کسی کو نصیب نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کا مقام و مرتبہ اس سے بھی آپ اندازہ کیجئے کہ مخلوق میں سب سے بلند مقام انبیاء کا ہے اور پھر انبیاء کے بعد سب سے بلند دو بالا مقام صدیق اکبر کا ہے قرآن مجید فقان حمید نے سور توبہ آیت نمبر چالیس میں دسویں پارے کے میں رکو میں غار شور کے واقعے کا ذکر کیا اور جس انداز میں صدیق اکبر کی شان قرآن نے بیان کی یہ شان و عظمت کسی اور صحابی کو نصیب نہ ہوئی اِلَّا فقد نصرہ اللہ تن سرو ہو فقت نسر اللہ از اخرج الدین کفرو ثانی از ہما فلغار اے لوگوں اگر تم نے رسول اللہ کی مدد نہ کی یعنی ان پر اپنی جان اپنا مال اور اپنا سب کچھ قربان نہ کیا تو یاد رکھو رسول اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ان کا مددگار اللہ ہے پر بے شک اللہ نے اس وقت اپنے نبی کی مدد فرمائی جب آپ ہجرت کے لیے نکلے اور آپ دو میں سے دوسرے تھے یعنی صدیق اکبر و حضور اد ہما پل غار جب یہ دونوں شخصیتیں غار میں تھیں غار سور میں اد یقور لا لاتحزن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ کافر غار کے کنارے پہنچ چکے ہیں صدیق اکبر کو ان کی آوازیں آ رہی ہیں ان کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں آپ نے یا رسول اللہ احد ہم نظر یا رسول اللہ یہ کفار بالکل قریب آ چکے ہیں اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف نظر کی کسی نے بھی تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے تو حضور نے فرمایا اے صدیق فکر کس بات کی ہے پر رسول اللہ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں آپ کی فکر ہے کہ میری جان آپ پہ قربان ہو تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا اے صدیق غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے جب سرکار نے یہ فرما دیا اللہ تحزن ان اللہ معنا تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل سے ڈر ختم ہوا اور یہ حضور کے کلمات کی برکت تھی کہ پھر ساری زندگی بڑی سے بڑی مشکل آئی لیکن مجھے کوئی ڈر و خوف محسوس نہ ہوا انصل اللہ سکینت علیہ ہی تو اللہ نے ان پر اپنا سکینہ نازل کیا وہ ادہ بھی جنو دل لم <تَرَوحا> اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد فرمائی کہ ان لشکروں کو تم نہیں دیکھتے یعنی مکڑی کا جالا ہے کبوتری کا گھونسلا ہے انڈے ہیں ایک درخت پیدا ہوا غار کے دہانے پھر اس درخت کی شاخیں اس غار پر جھک گئی اور وہاں کبوتری نے گھونسلا بنایا انڈے دیے مکڑی نے جالا بنایا کافر کہنے لگے کہ اس غار میں داخل ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان شاخوں کو ہٹایا جائے اگر یہ شاخیں ہٹائی جاتی ہیں تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور گھونسلا ٹوٹ جاتا اتنے اطمینان سے کبوتری نہ بیٹھی ہوتی تو ایک کافر کہنے لگا چھوڑو چھوڑو اس غار کو نہیں دیکھنا مجھے تو یاد ہے کہ یہ غار تو حضور کی ولادت سے پہلے یہاں پر یعنی یہ گھونسلا اور مکڑی کا جالا تو یہ بہت پرانا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جو نظر نہیں آتے تھے اللہ ابو سیر علی رحمہ اسی بات کو اس طرح ذکر کرتے ہیں فِي الْغَارِ غور و صدیقریما حضور اور صدیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم و صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ غار میں تھے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ تھی وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ من اریمی اور کفار یہ کہہ رہے تھے کہ غار میں کوئی بھی نہیں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ فضائت بھی حاصل ہیں کہ آپ کے عرض کرنے پر قرآن کی بعض آیتیں نازل ہوئیں یعنی آپ کی رائے بھی قرآن کے نزول کے مطابق ہوئی بعض آیتوں میں حضرت انس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ ملا اکتحسنعل نبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتی ہیں اور اللہ آپ کے صدقے میں ہم پر فضل اور کرم نازل فرماتا ہے جب بھی آپ پر کرم ہوتا ہے تو آپ کے صدقے میں ہم پر بھی ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں یہ کہنا تھا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر فورٹی تھری جنزل ہوئی یوسلی کن ملاکت وہی ہے اللہ جو اے مومنین تم پر درود بھیجتا ہے یعنی حضور کے صدقے میں تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اللہ تعالی وہ ملائی ہو اور اس کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں لیو خریجہ کم مین غلومات اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالے وہ کا نہ بلو اور اللہ منوں پر مہربان ہے سر زمر کی آیت نمبر 33 میں ہے والذی جا بدقی وصدق صدقہ اور وہ ذات جو سچ کو لے کر آئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بھی اور وہ ذات جس نے اس سچ کی تصدیق کی یعنی صدیق کی اکبر تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھی صدیقی اکبر ہیں یعنی قرآن مجید فقان احمید کی آیتیں بھی صدیق اکبر کی شان اور عظمت کو بیان کرتی ہیں ملاحم المتقور یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں اور تفصیر در منصور اور تفسیر مظہری میں ہے کہ سر رحمان کی آیت نمبر 46 کا جو نزول ہے وہ بھی صدی اکبر کے بارے میں ہے ولیمن خوف مقام ربی جنتان جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں تو فرمایا اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والے یہ صدیق اکبر ہیں جن کے لیے دو جنتوں کی بشارت دی گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جب قرآن مجید فوقان حمید کا ارشاد ہو جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہو تو اپنی سوچ اور فکر کو قربان کر دینا ہے اپنی خواہشات کو قرآن و حدیث پر قربان کرنے کا نام یہ صدیق اکبر کی فکر ہے صدیق اکبر کی فکر یہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق قرآن اور حدیث کو نہ ڈھالا جائے بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی سوچ اور فکر اور خواہشات کو قربان کیا جائے اور اپنی سوچ کو قرآن کے مطابق ڈھالا جائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے خالہ آزاد بھائی تھے مستہ حضرت صدیق اکبر ان کے ساتھ احسان کیا کرتے تھے وہ غریب تھے تو مدد کیا کرتے تھے جب حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے جھوٹا الزام لگایا تو مستاہ کے منہ سے ایک ایسا جملہ نکلا کہ جو درست نہیں تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب منافقین کی باتوں کا علم ہوا تو آپ سخت بیمار ہو گئیں تو آپ کو جب یہ معلوم ہوا کہ مستاہ نے یہ جملہ کہا ہے تو یہ سن کر آپ کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی اور آپ کو بہت افسوس ہوا کیونکہ مستاح بہت قریبی رشتہ دار تھے اور قریبی رشتہ دار کوئی بات کر لے تو زیادہ دل پر اثر کرتی ہے جب اللہ تبارک کا وطالعہ نے منافقین جھوٹ کو ظاہر کر دیا اور حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی شان و عظمت اور آپ کی پاکی میں سترہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت صدیق اکبر کو اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ مستح پر تو میں نے احسان کیا ساری زندگی اور اس نے میری بیٹی کے خلاف ایسی بات کہہ دی تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اب مستاح کی زندگی پر کبھی مدد نہیں کروں گا تو اس پر یہ آیت گری نازل ہوئی ولا یلی فغل من کم مساطی تل القربہ ول مساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ والیعفو وفو جو فضل والے ہیں اور جو وسط والے ہیں یعنی صدیق اکبر جنہیں اللہ نے فضیلت بھی دی اور وسط بھی عطا فرمائی ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قریبی رشتہ داروں مساکین اور مہاجرین کی مدد کرنے سے وہ انکار کریں انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور انہیں معاف کر دیں تو حضرت صدیق اکبر نے فورن کہا کہ میں نے درگزر کیا میں نے معاف کیا اور میں اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں پھر آپ اسی طرح مدد کرنے لگے جیسے پہلے کرتے تھے اور جس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے قسم کھائی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ نے اس کا کفارہ ادا کیا ہوگا کیونکہ انسان اگر قسم کھا لے اور اس طرح کی قسم کھا لے کہ میں فلاں پر احسان نہیں کروں گا اور اس پر احسان کرنا نیکی ہو تو اسے چاہیے کہ اس پر احسان کرے قسم توڑ دے اور اس کا پھر کفارہ ادا کرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی جو زندگی ہے اور آپ کی جو فکر ہے اس میں جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم سے عشق و محبت اور اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ میں بلند مقام نصیب ہوا بلکہ حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر نمازوں اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے بلندی کے مقام پر نہیں پہنچے بلکہ اپنے دل کی وجہ سے پہنچے ہیں فرمائے ان کے دل میں کچھ ہے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ان کے دل میں اس رسول ہے اور اللہ کا خوف ہے تو دو چیزیں انسان کے مقام و مرتبے کو بلند کرتی ہیں یعنی ایک شخص وہ فرائض واجبات اور سنت موقعہ کی پابندی کرے حرام سے بچے گناہ سے بچے اب دو شخص ہیں دونوں گنا سے بچتے ہیں اور دونوں نوافق بھی اتنے ہی پڑھتے ہیں مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے پوری رات آپ نماز میں گزارتے تھے اور پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے تو ایسے کئی صحابہ تھے جن کی پوری رات قرآن کی تلاوت میں بسر ہوتی حضرت صدیق اکبر اللہ کی راہ میں زکات دیتے اور مال خیرات کرتے تو کئی صحابہ تھے ان نیکیوں میں تو کئی صحابہ آپ کے ساتھ نظر آتے ہیں لیکن جو آپ کو بلند اور بالا مقام نصیب ہوا وہ عشق رسول کی وجہ سے اور خوف خدا کی وجہ سے آپ کا جو انداز تھا عشق محبت کا وہ انداز وہ تھا جو انداز قرآن نے ہمیں سکھایا یعنی قرآن نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی سبیل اللہ کے لیے جو انداز سکھایا اسی انداز کو بہت اعلی درجے میں اور بہت فنا ہو کر آپ نے اپنایا پرانی مجید فقان حمید سور توبہ آیت نمبر چوبیس میں ارشاد ہے کل انکان آبا حکم و ابنا حکم اے محبوب آپ فرمائیے اگر تمہارے باپ دادا وہ ابنا حکم اور تمہارے بیٹے پوتے وہ اخبان حکم اور تمہارے بھائی وہ ازواج اور تمہاری بیویاں عشیرت کم اور تمہارے رشتے دار وہ اموال اور تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کیے وہ تجارت ان تقشو اور تمہارا وہ بزنس وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگتا ہے یعنی ہر وقت تمہیں جس بزنس کی فکر ہے وہ مساکن و اب تمہارے وہ مکان جو تم پسند کرتے ہو اگر یہ ساری چیزیں یہ ساری محبتیں احب الیکم من اللہ کی و رسولی و جہاد ان سبیلی اگر تمہیں اللہ کی محبت سے اس کے رسول کی محبت سے اور جہاد کی محبت سے زیادہ ہیں یہاں پر ذرا اب نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید فقان حمید نے یہ نہیں فرمایا کہ باپ دادا کی اور بیٹوں کی محبت انسان کے دل میں آئے گی نہیں محبت تو ہوتی ہے رشتے داروں کی بھی ہوتی ہے مال کی بھی ہوتی ہے لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ساری محبتوں پر غالب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے اور جہاں یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ٹکرا جائیں تو فوقیت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہونی چاہیے تو اگر اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد پی سبیل اللہ سے زیادہ یہ چیزیں پیاری ہیں فتح ربس یتی اللہ عمری تو تم انتظار کرو تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے تو حضرت صدیق اکبر اللہ تعالی نے آپ کی پوری زندگی اس آیت کی عملی تفسیر ہے کہ آپ نے ہر ایک سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا محبت کا یہ عالم کہ اپنی بیٹی عبد الرحمان کو کہتے ہیں جب وہ اسلام لے آئے تو ایک دن باپ بیٹوں میں بعض اوقات ناز کی باتیں ہو جاتی ہیں تو ایک دن عبد بڑے ناز سے کہنے لگے ابا جان پتہ ہے آپ کو بدر کے میدان میں میں کفروں کی طرف سے تھا اور آپ حضور کے ساتھ تھے میں اسلام نہیں لایا تھا آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے میں آپ کو وار کرنے لگا کہ میری نگاہ پڑ گئی کہ آپ ہیں تو میں نے بڑی قوت کے ساتھ اس وار کو روکا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اے عبد الرحمان اگر تیری جگہ میں ہوتا اور بدر کے میدان میں تو میری تلوار کی زد میں آتا اور میری نظر پڑ جاتی کہ تو میرا بیٹا ہے تو میں بیٹا سمجھ کر تلوار کو نہ روکتا میں یہی سمجھتا کہ یہ اس وقت رسول اللہ کا دشمن ہے کیونکہ بدر کے کی میدان میں حضرت عبد الرحمن ایمان نہیں لائے تھے تو آپ نے اپنا سب کچھ قربان کیا خاص طور پر تبوک کے موقع پر یہاں تک کہ اپنا لباس بھی دے دیا اپنے بٹن بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ آپ نے جسم پر لپیٹ لیا اور اس میں کانٹے لگا دیے اور حضور کی بارگاہ میں آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اشاد فرمایا اباب بکر ما ابقیت تل اے ابو بکر نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو آپ نے عرض کی اب قیت تو لہم اللہ و رسول میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ چھوڑا اور اس کا رسول چھوڑا جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے تو اس موقع پر جبریل امین آئے اور اسی طرح ٹاٹ باندھا ہوا ہے کانٹے لگے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کیسا لباس ہے تو آپ نے عرض کی صدیق کی نیکی ایسی مقبول ہوئی کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا وہی لباس پہنو جو صدیق اکبر نے پہنا اے پیارے بھائی اور اے میری بہن جسے صدیق اکبر کی فکر سے اپنی فکر کو بدلنا ہے وہ غور کرے کہ جب اسلام کو ضرورت پڑی تو انہوں نے سب کچھ قربان کیا اور آج ہمارا کیا حال ہے ہم تو گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہم اپنی جھوٹی لذت کی خاطر اور دنیاوی مزے کی خاطر گناہ نہیں چھوڑتے اور گناہ کر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل انور ہم رنجیدہ کرتے ہیں ارے ہم تو حضور کی محبت میں اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے اور سونے میں غفلت کے ساتھ کتنی دفعہ ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے یہ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں ارے افسوس ایک طرف ہمارا حضور سے محبت کا دعویٰ اور دوسری طرف صدیق اکبر کی سوچ اور فکر کہ حضور کی محبت میں سب کچھ قربان کیا ہم تو حضور کی محبت میں حرام کمانا نہیں چھوڑ سکتے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہم اپنا خون کیا بہائیں گے ہم تو حضور کی محبت میں کسی کو قرآن کی دعوت دیتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں جھجک محسوس کرتے ہیں سستی محسوس ہوتی ہے یہاں تک کہ بسا اوقات تو بڑی حیرت ہوتی ہے ہمارے اس معاشرے پر کہ اپنا نقصان کر رہے ہیں تو اپنا نقصان بھی ہم ترک نہیں کرتے جب بات آتی ہے دین کی تو حضور کی محبت میں قربانی دینا تو دور کی بات ہم دین پر اپنے فائدے کے لیے بھی نہیں چلتے دیکھیں ہر شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ نیک سالے اولاد میرے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے اگر اولاد نیک نہ ہو تو دنیا میں بھی رسوائی کا باعث ہے اور قبر و آخرت میں بھی رسوائی کا باعث ہے اور اولاد نیک ہو تو قبر میں بھی ثواب جاریہ ہے اور آخرت میں بھی ثواب جاریہ رہی ہے جنت کے محلات ہیں اور دنیا کے اندر بھی نیک اولاد ماں باپ کو سکون دیتی ہے کیونکہ نیک اولاد کسے کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو جس کے دل میں عشقی رسول ہو تو جس بچے کے دل میں جس بچی کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھائے گا اسے یہ فکر ہوگی کہ میرا رب اگر ناراض ہو گیا تو میرا کیا ہوگا وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے گا تو اب ہماری اولاد کو نیک صالح بنانا اور ان کی اچھی تربیت کرنا اس میں ہمارا اپنا نفع ہے تو ہم دین کے لیے کیا قربانی دیں گے اپنا نفع کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں بلکہ یہود و نصارہ کی تقلید میں ہم اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں کسی کو اب سوچ دیں کہ آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم دیں آپ اپنی بچی کو عالمہ بنائیں اس سے جب دینی شعور ملے گا جب قرآن و حدیث وہ پڑھیں گے تو ان کی دنیا بھی سنورے گی آخرت بھی سنورے گی آپ کا بھی بھلا ہوگا پھر بھی لوگ اس کے لیے تیار نہیں تو آئیے اس مبارک محفل میں ہم صدیق اکبر کی فکر کو اپنائیں کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ تو ہم اپنے آپ کو اپنی اولاد کو حضور کی محبت میں پیش کر دیں اور یہ عزم کریں کہ ہم پوری قوت کے ساتھ پوری انشاءاللہ توجہ کے ساتھ اپنی اور اپنی اولاد کی اصلاح کی کوشش کریں گے اور اپنی اولاد کو انشاءاللہ اللہ دین کی تعلیم دیں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی یہ درس دیتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند پر اپنی پسند قربان کر دے حضرت صدیق اکبر کی شان اور عظمت کس قدر بلند ہے کہ جب انہوں نے حضور کی پسند پر اپنی پسند قربان کر دے تو اللہ نے آپ کو کیسے فضائل عطا کیے ایک ایسی فضیلت ہے کہ جسے سن کر ہر کوئی کہہ اٹھے گا کہ اے ابو بکر صدیق آپ پر کروڑ سلام تو نبی اکرم صلی اللہ کو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین سو ساٹھ خوبیاں ہیں خسلتیں ہیں جب اللہ کسی کو جنتی بنانا چاہتا ہے اور جس کے مقدر میں اللہ نے جنت لکھی ہے تو ان تین سو ساٹھ میں سے کوئی ایک خصلت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے وہ خصلت اسے جنت میں لے جاتی ہے اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان تین سو ساٹھ میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے صدیق اکبر کا عقیدہ اور ایمان دیکھیں کہ حضور اللہ کی عطا سے وسیع علم رکھتے ہیں آپ ان تین سو ساٹھ کو بھی جانتے ہیں اور میرے باتن کو بھی جانتے ہیں کہ میرے اندر یہ خصلت ہے یا نہیں ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فکر ہمیں یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تعظیم اور توقیر بجا لاتے ہوئے ہمیں اپنے عقائد کا تحفظ کرنا ہے خود اپنے عقائد کا بھی تحفظ کرنا ہے اور دوسروں کے عقائد کے تحفظ کے لیے بھی کوشش کرنی ہے ہر اتوار کو صبح سوا گیارہ بجے باہر شریعت مسجد میں جو تحفظ ایمان نشست ہوتی ہے اس مبارک نشست میں یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب تو آٹھ نشستیں باقی ہیں ہم بھی آئیں گے ان دوسروں کو بھی لے کر آئیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ اکبر آپ نے کیا فرمایا تھا تین سو ساٹھ ہیں کوئی ایک خصلت بھی کسی میں پیدا ہو جائے تو وہ خصلت اسے جنت میں لے جائے گی تو صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت مجھ میں ہے تو حضور نے فرمایا صدیق ساری کی ساری تین سو ساٹھ تجھ میں موجود ہیں یہ خصلتیں کیسے پیدا ہوئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سوچ اور فکر کو حضور کی سوچ اور فکر اور پسند قربان کر دیا جیسا حضور نے فرمایا ویسے انہوں نے زندگی گزاری تو حضور کے فرمان کے نور سے یہ ساری خصلتیں پیدا ہوئیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ فرمان سنا کہ آپ نے فرمایا آج روزہ کس نے رکھا ہے اور یہ حدیث مسلم شریف پہ ہیں تو صدیقی اکبر نے عرض کی میں نے رکھا ہے آپ نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی ہے تو ارض کی میں نے آپ نے فرمایا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا تو آپ نے ارض کی میں نے کھلایا آپ نے فرمایا آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے تو آپ نے عرض کی میں نے یعنی نفلی روزہ رکھنا جنازے میں شرکت مسکین کو کھانا کھلانا اور مریض کی عیادت یہ سارے کام آپ نے ایک ہی دن میں فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اتنی خوبیوں کا مالک ہو وہ جنتی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ بعض ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو بڑی نرمی سے فرشتے سلام کرتے ہیں اور روح قبض کرنے کی اجازت مانگتے ہیں اور پھر اس روح سے کہتے ہیں یا اتن نفس المطمن اے نفس سے ارجعی علا رب کی راد یتم مردی تو اپنے رب کی طرف پلٹ جا اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تج سے راضی فد و خلی فی عبادی پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے پاکیزہ رو تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا ود خلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوش ہوئے پر اس کی یا رسول اللہ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مسلمان جس کو فرشتے موت کے وقت اس طرح قرآن کی آیت پڑے اور اس کی روح سے اس طرح خطاب ہو تو حضور نے فرمایا اے صدیق تمہاری موت کے وقت فرشتے اسی طرح تم سے مخاطب ہوں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نم آپ کی جو سوچ اور جو فکر ہے وہ آپ سن چکے عشق رسول خوف خدا اللہ کی محبت اس کے حبیب کی محبت میں اپنی سوچ اور فکر کو قربان کر دینا اور حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے جو خطبہ دیا وہ یہ تھا اے مسلمانوں تم نے مجھے اپنا امیر منتخب کیا ہے میں خود سے امیر نہیں بنا اب خیر کے کاموں میں میری مدد کرنا اور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو غلطی میں برائی میں میرا ساتھ نہ دینا بلکہ مجھے سیدھا کر دینا اور اگر تم مجھے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ تمہاری سچائی ہوگی اور امانت داری ہوگی اور یاد رکھو جھوٹ بولنا خیالت ہے بہت بڑی یعنی تم میری جھوٹی تعریف نہ کرنا پر میں غلط ہوں مجھے بتانا کیا آپ قرآن و حدیث کے خلاف چل رہے ہیں حالانکہ صدیق اکبر کی تو زندگی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا لیکن آپ نے ایک سوچ دے دی کہ بڑے سے بڑا آدمی ہو اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف جا رہا ہو تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے نہیں چلنا بلکہ قرآن و حدیث سے اسے اصلاح کا پیغام دینا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ جب خلیفہ بنے تو آپ تجارت کے لیے بازار جا رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کیا کاروبار کرنے کے لیے تو آپ نے فرمایا آپ نے عرض کی کہ اب تب خلیفہ بن جائے تو آپ کاروبار کریں گے تو پھر عوام کا کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ میں اتنا کاروبار کروں گا کہ میرا گزارا ہو جائے تو کہا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے پھر شورا کو بلایا گیا اور یہ طے ہوا کہ صدیق اکبر کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا جائے اور انہیں بزنس سے روک دیا جائے صدیق اکبر راضی ہو گئے اب بتائیے جو مکہ اور مدینے کا وہ تاجر ہو کہ بڑے بڑے تاجر مشورے کے لیے جن کے پاس آتے ہوں یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی بھی ان کے مشورے کے بغیر کوئی بزنس نہ کرتے ہوں تو جن کا جو کاروبار اور لاکھوں تک پہنچا ہوا ہو اب وہ خلیفہ بنائے گئے اب ان کو روک دیا گیا کہ آپ کاروبار نہیں کر سکتے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں تم سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتا میری کاروبار کرنے سے جو آمدنی ہوتی تھی بس اتنا ہی بیت المال سے دے دو یہ آپ نے نہیں کہا آپ نے فرمایا اوسط درجے کے مہاجر کی خوراک میرا وظیفہ مقرر کروں تو چھ درہم روزانہ آپ کا وظیفہ تھا سردی کے لیے ایک جوڑا اور گرمی کے لیے ایک جوڑا سال میں دو کپڑے کے جوڑے اور روزانہ چھ درہم وظیفہ اور نیا جوڑا سردی میں اس وقت ملے گا جب پرانا جوڑا واپس کریں گے اور گرمی میں نیا جوڑا اس وقت ملے گا جب پرانا جوڑا واپس دیں گے بیت المال میں جمع کرائیں گے تو نیا ملے گا جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی آپ نے فرمایا یہ اونٹنی ہے جو مجھے بیت المال سے دی گئی اس اونٹنی سے ہم پانی کھینچتے تھے اور اس اونٹنی کا دودھ پیتے تھے میرے انتقال پر جو میرا عہدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا تو جو نیا خلیفہ بنے یعنی حضرت عمر ان کے پاس یہ اونٹ نہیں پہنچا دینا اور وہ بڑا پیالہ کہ جس میں میں مہمانوں کو کھانا کھلاتا تھا یہ بھی بیت المال کا ہے یہ میرے انتقال پر جمع کرا دینا اور یہ پرانی چادر جو میں اوڑے ہوئے ہوں یہ بھی بیت المال کی ہے میرے انتقال پر یہ بھی جمع کرا دینا اور وہ حبشی غلام جو میری خدمت کرتا ہے یہ بھی بیت المال کا ہے اسے بھی جمع کرا دینا اب جب حضرت عمر کے سامنے یہ چیزیں پیش کی گئیں تو آپ رو پڑے اور کہا کہ اے صدیق آپ نے تو بعد والوں کو مشقت میں ڈال دیا پھر آج ہماری مصروفیات کچھ بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں فلاں غریب رشتہ دار کے پاس جانے کا ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے بلکہ ماں باپ کی خدمت کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے لیکن حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو کہ جن کا ایک ایک لمحہ ہماری پوری زندگی سے زیادہ مصروف اور قیمتی تھا لیکن آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ گھر کے باہر بیٹھ جاتے چھوٹی چھوٹی بچیاں جن سے بکریوں کا دودھ نہیں نکالا جاتا تھا وہ بکریاں لے کر آتی اور کہتے ہیں امیر المومنین یہ ہم تو بہت چھوٹی ہیں بکریوں کا دودھ ہم سے نہیں نکلتا تو آپ ان بچیوں کی خدمت کیا کرتے یعنی بکریوں کا دودھ نکال نکال کے دیتے ایک نابینا بڑھیا تھی اور مدینہ شریف کے قریب تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آپ جب اس کے پاس جاتے تو دیکھتے اس کا سارا کام ہو چکا ہے پانی بھرا ہوا ہے آپ سوچتے کون ہے جو روزانہ رات کو جا کر کنویں سے پانی بھر کے اس نابینا بڑھیا کو دیتا ہے ایک دن تعقب کیا تو پتہ چلا خلیفہ وقت حضرت ابوبکس صدیق ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو آپ نے کہا کہ اب اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ صدیق اکبر کس طرح زندگی گزارتے رہے یہ ڈھائی سالہ جو خلافت ہے اس میں جو ان کے کام تھے مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی وہ کروں لوگوں نے کہا کہ ایک شخص اپاہج ہے فلاں جگہ پر جنگل میں تو حضرت صدیق اکبر جاتے تھے آ اس کی صفائی کرتے تھے اس کی خدمت کرتے تھے اسے کھانا کھلاتے تھے حضرت عمر گئے وہ نابینا شخص تھا اپاہج تھا حضرت عمر گئے اس کے لیے نوالا بنایا اور اس کے منہ میں رکھا اس نے کہا انا لا ہل ہرا جی صدی کے اکبر کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرما رہے تو, تو نابینا ہے تجھے کیسے پتا چلا صدیق اکبر کو معلوم تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے تو وہ نوالا چبا کے میرے منہ میں ڈالتے تھے یہ ہے صدیق اکبر کی زندگی آپ کو حضور کی نسبت سے اتنا پیار اللہ اکبر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جو میری اولاد سے محبت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے تو ہمارے بزرگان دین کی عادت رکھی کہ اگر کوئی بھی سید ہوتا سادات سے ہوتا تو اس کی تعظیم کرتے توقیر کرتے اعلی حضرت امام اہل سنت کے مدرسے میں ایک سید صاحب تھے ان کا نام غالباً لیاقت تھا تو ایک طالب علم میں اس طالب علم کو دونوں شاگرد تھے تو طلبہ تو آپس میں پکارتے رہتے ہیں نا تو ایک طالب علم نے دوسرے سے کہا لیاقت ادھر آؤ اعلی حضرت نے سن لیا فرمایا کیا کرتے ہیں غزب آپ ارے سید زادے کو نام لے کر پکارتے ہیں اتنی بڑی غستاخی پھر کہا میں نے میں تو استاد ہوں میں نے کبھی ان کو نام لے کر نہیں پکارا ان کو شاہ صاحب کہتے ہیں تو حضرت صدیق کے اکبر تو حضور سے بہت عشق رکھتے تھے جب جب تیرہ سو سال کے بعد آ رہا حضرت کے عشق کا عالم ہے تو صدیق اکبر کے عشق کیا عالم ہوگا اور پھر تیرہ سو سال کے بعد وہ سید زاد حضور کی اولاد سے تھے تو جب حضرت صدیق اکبر کے سامنے امام حسن اور امام حسین آتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا تو ہم منبر پر جلوہ افروز ہوئے خطبہ دینے کے لیے اور امام حسن دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے خطبہ چھوڑ دیا ان کو گود میں بٹھایا اور پیار کرنے لگے اور رونے لگے حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار حضرت صدیق اکبر صرف ڈھائی سال کے بعد وشال کر گئے اس کی وجہ کیا تھی آپ کے وشال اور انتقال کا سبب کیا تھا تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ ان کے وشال کا سبب یہ تھا کہ حضور سے جدائی کا غم برداشت نہ ہوا اور اسی غم میں گھل گھل کر آپ ختم ہو گئے آپ کا وصال ہو گیا یعنی غم مصطفیٰ میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے دعا خدا سے غم عشق مصطفیٰ کی ہے دعا خدا سے غم عشق مصطفیٰ کی ہے حسن یہ غم ہے نشاط و سرور کی رونق حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ بیمار ہو گئے تو طبیب کو لایا گیا بلکہ روایت میں کہ لوگوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم طبیب کو بلا لائیں آپ نے فرمایا کہ مجھے طبیب نے دیکھ لیا ہے کہا کیا کہتے ہیں تبیب کہا طبیب حقیقی نے مجھ سے فرمایا ان فعال الماء یورید بے شک میں وہ خوب کرنے والا ہوں جو میں ارادہ کرتا ہوں فعال الماء جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے یعنی اس طرح اشارہ تھا کہ اب طبیب کو بلانے کا فائدہ نہیں میرے وصال کا وقت قریب ہے پھر آپ نے بصیت فرمائی حضرت عائشہ کو فرمایا عائشہ تمہاری دو بہنیں ہیں اور اس کی ابا جان میری تو ایک ہی بہن ہے وہ تو اسما ہے آپ نے فرمایا تمہاری والدہ امید سے ہیں اور ان کے بطن میں ایک بچی ہے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو بھی اس بات کا علم نہیں نعوذ باللہ امن ظالق کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور یہاں دیکھیں حضور کے صدقے میں صدیق اکبر بھی جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے جب وشال کا وقت آیا تو نہ درم تھے نہ دینار تھے نہ سونا تھا نہ چاندی تھا خزانہ تجوریاں خالی تھیں مگر نیک آمال کا ذخیرہ تھا کفن کے لیے پوچھا گیا کفن کیسے دیں گے تو آپ نے فرمایا نیا کفن کی حاجت نہیں کیونکہ نئے کفن کے لیے پیسے نہیں تھے تو آپ نے فرمایا نئے کفن کی حاجت نہیں یہ پرانی جو چادریں ہیں اسی میں مجھے کفن دیا جائے پہ فرمایا اے عائشہ عزت و ذلت کا تعلق نئے اور پرانے کپڑوں سے نہیں ہے جب آپ نماز جنازہ پڑھا لیتے تو آپ یوں دعا کرتے یعنی نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بھی صدیق اکبر کا فعل ہے اے اللہ اس شخص کو اس کے گھر والوں نے تیرے سے پڑت کیا ہے بلا شبہ اس کے گناہ زیادہ ہوں گے مگر تیری رحمتوں اور بخششوں کی وسط کا اندازہ نہیں آپ کی نصیحتیں آخر میں سماعت کر لیں کہ آپ اکثر یہ نصیحت فرماتے جو آپ نے حضرت خاردن ولید کو نصیحت کی جب ایک جنگ میں آپ کو رخصت کیا تو آپ نے فرمایا اے خالد عزت کی تلاش میں مت بھاگنا عزت کے پیچھے مت دوڑنا عزت تجھے خود تلاش کرے گی یعنی یہ مت چاہنا کہ لوگوں میں میری عزت ہو بس یہ فکر کرنا اللہ اور اس کے حبیب راضی ہو جائے تو عزت خود تجھے تلاش کرے گی اور اے خالد موت سے محبت کرنا زندگی تجھے خود تحفظ دے گی موت سے مت گھبرانا تو خود زندگی تیرا تحفظ کرے گی اے اللہ اب یہ دعا کرتے اے اللہ میری آخری عمر اچھی فرما اللہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو اے اللہ میری آخری عمر اچھی فرما میرا خاتمہ نیک عمل پر فرما میری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ ہو میری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ ہوگا جب مجھے اے اللہ تیرا دیدار نصیب ہوگا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا انجام اچھا ہو اے اللہ تو مجھے اپنی ذات کی خوشنودی اور رضا کی توفیق عطا فرما کہ یہی سب سے بہتر چیز ہے نعمتوں بھری زندگی کے بلند در عطا فرما اے لوگوں تم میں سے جو رو سکتا ہے وہ خوفے الہی میں ضرور روئے ورنہ وہ دن قریب ہے جس میں تم رائے جاؤ گے آپ نے ایک موقع پر فرمایا زعفران اور سونے کی سرخی نے عورتوں کو تباہ کر دیا یعنی بناو سنگار زیب و زینت اور سونے کی محبت میں مبتلا ہو کر عورتیں دین سے اکثر غافل ہو گئیں تو آپ نے فرمایا سونے کی سرخی نے اور زعفران نے عورتوں کو تباہ کر دیا آپ نے ایک موقع پہ فرمایا وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے جو ایک بھائی صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اگر کوئی تعریف کر دیتا تو آپ کہتے ہیں اے اللہ مجھے ویسا ہی بنا دے جیسا یہ کہہ رہا ہے اور جو خطائیں انہیں نہیں معلوم وہ میری بخش دے اور یہ لوگ جو میرے متعلق کہتے ہیں یعنی یہ لوگ جو میری تعریفیں کرتے ہیں اللہ اس پر میری گرفت نہ فرما متروں پیارے بھائیوں حضرت اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ قرآن کے دامن کو تھام دیجیے اللہ کی محبت اللہ کا خوف اور عشق کے رسول میں زندگی بسر ہو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی اپنے عیبوں کی طرف نظر کرے حقیقت یہ ہے کہ ایسے بیان سن کر بھی ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دوسروں کے لیے ہے کامیاب وہ ہے کہ جو اپنے عیب تلاش کرے حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر غور کرے اور اپنے عیب ڈھونڈے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ دنیا میں میرے جیسا کوئی کمی نہیں ہے میرے جیسا خدا کار کوئی نہیں ہے اور انسان اگر اپنے عیبوں کو دور کرنے کی فکر کرے تو ساری زندگی گزر جائے اسے کوئی ہوش ہی نہ ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے ایبوں پر نظر رکھتے ہوئے چونکہ دوسروں کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے تو پیار محبت کے ساتھ اصلاح کا پیغام بھی دیا جائے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے برا میں ہوں کیونکہ انسان اگر غور کرے تو ہزاروں عیب ہمارے اندر موجود ہیں ہمارے ایبوں کی اصلاح کیسے ہو کہ قرآن کا نور ہے جو سوچ اور فکر کو بدل دیتا ہے آئیے نور قرآن سے ہم منور ہوں آئیے قرآن مجید فقان حمید کے نور سے ہمارے دل اور دماغ روشن ہو منور ہوں ہر جمعے کو رات پونے دس بجے سے لے کر سوا گیارہ بجے تک ہر جمعے کو رات پونے دس بجے سے لے کر سوا گیارہ بجے تک باہر شریعت مسجد میں نور قرآن نشست ہوتی ہے خواتین کے لیے پردے کے ساتھ اہتمام ہے آپ اس مبارک نشست میں اور اس مبارک محفل میں آئیے ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں نور قرآن سے منور ہونا ہے کیسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ میں دبئی میں رہتا ہوں اور مجھے دبئی سے بہت دور اپنے کام کے لیے جانا ہوتا ہے پانچ گھنٹے جانے میں اور پانچ گھنٹے واپسی میں لگتے ہیں کیا روز آنا میرا دس گھنٹے کا سفر ہے لیکن کہا کہ ہر وقت گاڑی میں الحمدللہ میں تفسیر سنتا ہوں تو کہتے ہیں الحمدللہ سن سن کر بار بار سن کر سوچ بھی بدل گئی فکر بھی بدل گئی کیونکہ قرآن پاک تو دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی کتاب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں قرآن سے سچی پکی پک محبت عطا فرمائے اور ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے آمین فم آمین بجا ہے سعید دل صلی اللہ علیہ وسلم